الحمد للہ وقفا وسلم ام آباد یہ معرفت نبی پر گفتگو ہوئی اور اسلام کے تین بنیادی اصول پر یہ بحث ہو رہی تھی ایک عرصے دراز سے مربق و ماتین اور تینوں کی وضاحت مربو کا بھی مربو کا کی وما دینو اس کی بھی تصویر گزر گئی اور ومن نبیوں کا اس کا بھی تذکرہ ہوا جب انسان یا آپ نے تینوں چیزوں کو سمجھ لیا کہ محرب ربی اللہ اگر آپ سے پوچھا گیا اور قبر میں ہی پوچھا جائے گا مربک ہمارا رب کون ہے ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے اب اللہ کی پوری تفصیل اللہ کی ذات صفات توحید ربوبیت توحید اسما و صفات توحید توحید الوحیت ربوبیت توحید, توحید اسما وصفات تینوں قسم کی توحید کی تفصیل ہو گئی آپ نے سمجھ لیا اب اللہ کی آیات اور نبی علیہ صلاف کے سنت کی روشنی میں دوسرا وصول ہے کہ وما دینک تمہارا دین کیا ہے اور یہ خبر میں پوچھے گا فرشتہ وما دینک تمہارا دین کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین اسلام میرا دین اسلام ہے اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کا کیا معنی کیا مف اس کے کیا شروف ہیں ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا پھر تیسرا مر مرنبی تمہارا نبی کون ہے تو نبی کمانا رسول کمانا اور رسول کے دنیا میں آنے کے گھر فوائد اور آپ کے لائب دین اور آپ کے مقام مقام عظمت اور آپ کتنے دن زندہ رہے کیسے نبوت ملی ان ساری چیزوں کی تفصیل آ گئی اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ ریہ کہتے ہیں وہادا دین یہی تین اسلام ہیں انہی تینوں وصول اور ضابطے کے مجموعے کا نام تین اسلام ہے وہادا دین یہی تین ہے تفصیل کے ساتھ دین کا یہی مطلب یہی مفہوم ہوتا ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ مجموعے کا نام دین ہے پھر آگے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی وضاحت کر دی کہ یہی دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جہی دین اللہ تعالیٰ کا محبوب پسندیدہ جس میں توحید ہو اسلام اللہ کی عبادت ہو اور نبی کی اطاعت و فرما برداری ہو وہ شگ اسلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے پہلے پہلے لا خیر امت علیہ لا لا علی یعنی چھوٹی بڑی ہر نیکی دین کے اجرسوات کی ہر بات کو چاہے چھوٹی ہوئے بڑی نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی اس کو بتا دیا کوئی اچھی چیز دین کی چیز اللہ کے رسول نے باقی نہیں رکھی لا خیر الا دل امت علی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جس کی نبی علیہ السلام نے دعوت نہ دی ہو جس کی وضاحت نہ کر دی ہو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے اچھی باتیں جتنی ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے چھوٹی بڑی کولی پھیلی مالی جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں اللہ کے وسلم نے امت کو بتا دیا امت کے لیے کچھ چھوڑا نہیں امت سوچے یہ نیکی ہے کہ نہیں نیکی ہے اسی طرح والا شر اللہ منو کوئی برائی ایسی نہیں کوئی برائی ایسی نہیں جس سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو آگاہ نہ کر دیا ہو چھوٹی بڑی ہر قسم کی برائی سے نبی علیہ شام نے امت کو روک دیا ہے بتا دیا رسول اللہ اللہ سلم کو اللہ تعالی وفات دینے کے پہلے پہلے آپ کی زبان مبارک آپ کی گفتار اور کردار سے ہر اچھے عمل توحید سے لے کر کے ایک ادنا درجے کی نیکی تک سب کی طرف رہنمائی کر دی بتا دیا اور ہر برائی شرک اور کفر نفاق سے لے کر کے ایک ادنا درجے کی برائی تک نبی علسرات نے لوگوں کو بتا دیا اس سے ڈرا دیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو دنیا سے بلایا دین کامل ہو گیا اللہ رب العالمی نقران پاک سورت سورت الماعدہ کی آیت الوم اکمل تو القم دین اکم واتم تو علی کم نعمتی و ردی توکم الاسلام دین آج کے دن الوم اکمل تو القم دین اقم میدان عرفات یوم ارفا حجت الوداع کا موقع آپ نے ساتھ نمایا سب اللہ نے سب سے بڑے دن سب سے اچھے مقام سب سے اچھے وقت میں آیت نا کی کہ آج الم اکمل تحقم اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا نبی کو نہیں ایمان والوں کو مومنو الوم اکمل تلح دین اکم آج ہم نے تمہاری دین کو تمہارے دین کو مکمل کر دیا اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کیا مومنو اب تمہیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے حرام کیا جائے کیا نہ جائے نہیں آج ہم نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا وہ علیکم تمہاری اور اپنا انعام اپنا فضل و کرم تم پر ہم نے پورا کر دیا وردی توقم الاسلام دینا اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے دین اسلام ہی تمہارے لیے ہم نے پسند کیا ہے اور تیئیس سالہ زندگی میں ہمارے نبی نے ہماری قرآن نے جو کچھ تم کو تعلیمات اور ہدایت دی ہیں اسی مجموعی کا نام دین ہے اب اس دین کے علاوہ اور کوئی دین تم سے اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا تمہارا ہر عمل تمہارا دین تمہاری اخلاق کریکٹر، تمہاری نیکیاں جو اسلام کے اندر جو ہم نے آج پورا اس کے اندر جو ہوں گی اس کے مطابق جو ہوں گی وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گی اب اسلام کے نام پر کوئی اور کچھ بھی کر ڈالے لیکن اگر ہمارے اسلام میں نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اسی لیے رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہلام الدین اب اسلام کے علاوہ اسلام جو وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا اور جس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دنیا سے بلا لیا وفات دے دی اب اس ان باتوں کے علاوہ اور اس اسلام کے علاوہ جو کوئی اور دین اختیار کرے گا کوئی اور عقیدہ کوئی اور عمل پسند کرے گا فلن یوق بد ہو اللہ اس کو کتان قبول نہیں کرے گا کتان اس کو قبول نہیں کرے گا ردی توقم السلام فلا یوق ہو اس کا دین اس کا امر اللہ قبول نہیں کریں گے اس کی نیکی اللہ قبول نہیں کریں گے الخاسرین اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا اس لیے اس چیز کو ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ دین اللہ تعالی نے مکمل کر دیا ہے اس دین میں کوئی کمی نہیں باقی رہ گئی اور آخری نبی وسلم اسی لیے اپنی زندگی میں بار بار فرماتے رہے لوگوں سفی ما سمین ہو فہو ردن دین اسلام مکمل ہے اب جو شخص دین میں کوئی اور چیز اپنے طرف سے ایجاد کر کے اب دین اس کو بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا وہ مردود ہوگا اور وہ بدا تھے اور ہر انسان جس نے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی درچے اس کو بدا کے بھی کہے کچھ بھی کہے اللہ نے فرمایا اللہ اصل فرماتے تھے ہمیشہ کل محد ستیم بدا وہ ضلالہ وک ہر <كِنَّار> نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے گی وہ بداعت ہوگی اور حد براد گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی اس لیے انسان جب اس چیز کو یاد رکھے اس چیز کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے دین میں کیا حلال کیا حرام کیا ثواب کی چیزیں کیا گناہ ہے ساری چیزیں وضاحت کر دی اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور اپنی نبی کے ذریعے توحید بتا دیا توحید کیا ہے شیر کے کیا ہے توحید کی وضاحت کر دی پورا قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے والناس ناس پڑھ جائیں توحید توحید و جمی ابا اللہ اور توحید کے علاوہ ہر ایسا عمل جو اللہ کو محبوب ہے اللہ کو راضی کرنے والا ہے اللہ تعالی نے اپنی نبی کے ذریعے اس کی بھی وضاحت کر دی اور لوگوں تک پہنچا دیا اور جس برائی سے اللہ کے رسول نے سب کو ڈرایا ان میں سب سے بڑی برائی شرک ہے شرک ہے شرک سے ڈرایا اور کے ساتھ ساتھ ہر وہ قول اور عمل ہر وہ چھوٹی بڑی چیز ما یا ابا جو اللہ کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرو ہے ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو منع کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا اس میں کوئی نبی الحسرا سلام نے ذرہ برابر کوئی چیز باقی نہیں رکھی شیخ الاسلام آگے بتاتے ہیں یہ چیز آپ نے ذہن نشیں کر لی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور بندوں کو جو چیز مام ان شیخ رو کر رم لکھنؤ فرمایا اے لوگوں ہر وہ عمل جو تم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے میں نے اس کو بتا دیا ہے اور ہر وہ عمل جو چیز اور ہر وہ عمل ہر وہ چیز جو, جو تم کو چہنم کی طرف لے جانے والا ہے اللہ کے غزب اللہ کے کہری کی طرف لے جانے والا ہے میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے اب تمہارا کام عمل کرنا ہے ان چیزوں کو اس کا سیکھنا سکھانا ان کا پڑھنا ان کا پڑھانا اب تمہاری اپنی ذمہ داری ہے تاکہ ہر انسان سمجھ لے کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے اور آ, آ, کوئی بھی مسلمان نیکی اور برائی میں کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں ہم سے ہر انسان کو انہیں چیزوں کو کرنا چاہیے اور انہیں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا اس کے قریب نہ جائیں اور جس کا حکم دے دیا ان کو چھوڑے نہیں یہی دین ہے یہی اسلام ہے اور یہی شریعت اسلامیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے پہنچایا اور نبی نے تیئیس سال محنت کر کے اس دین کی تکمیل کی اللہ ہم سب کو امن کے توفی طرح سے فرمائے کا لہذا سک ان کو لدم بھی متو بولے